دفعی کی کیا ضرور ہوتی اون بل علی الگ بلتابال سب تاریخیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ان علی اعلی کتاب اپنے بندے پر کتاب ناول کی بلم یج اللہ وجہ اور اس نے کوئی پیر نہ چھوڑی بلکہ اسے بنایا کئی من تاکہ دراد باس شدید سے شدید عذاب سے جو اللہ کے ہاں موجود ہے اور اس کتاب پر حقیقی طور پر ایمان لانے والوں کو بشارت دے دے اللہ دینا یا املون صالحہ طور پر میں نے اس لیے کہا کہ جو ایمان کے بعد اعمال صالحہ بجا لائیں حسنہ کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں بدلہ ہے بہترین بدلہ ما کے سین سین ابدا اس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ الَّذِينَ ذیر اللہ اللَّهُ اقال اور ان کو ڈرا دے جنہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا بنا لیا صورت کی پہلی دس آیات اور آخری دس آیات ان کی تلاوت کرنا فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے ڈھال ہے پہلے بھی ان آیات کو پڑھا گیا دوستوں کے سامنے اور آج بھی میں اسی لیے پڑھ رہا ہوں کہ یاد دہانی ہو جائے مجھے بھی اور آپ کو بھی کہ ان آیات کی فتنا کے دور میں جو اہمیت ہے اگرچہ سارا قرآن جو ہے ہمارے لیے یقیناً توجہ جو ہے اس کا لازمی بھی تقاضا کرتا ہے مگر یہ آیات کو دن تک پورا کی پہلی داخ آیات اور اس کی آخری داش آیات کتنا دجال سے جھال ہے اور بزر جتنا آج زوردار ہے اس سے پہلے اتنا زوردار نہیں ہوا اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ خلافت کا نظام ختم ہے ہم مقبول اور بڑی مجبور اور انتہائی مستدین کی زندگی اور دور سے گزر رہے ہیں دوسرا یہ ہی ہے کہ ایمان کمزور اور ان ناقص ہے جس کی وجہ سے ستنا قبول کرنے میں کچھ دیر نہیں لگتی اہل ایمان کے ہاں اس کی پذیرائی فوراً ہو جاتی ہے اور کفار تو بارہا نز نئے حربے استعمال کر رہے ہیں اور مواصلات کا نظام اور دنیا بھر میں ایک خبر کا دوسری جگہ پر موجود ہونا یہ سب کچھ ان چیزوں کو سنگین بنائے ہوئے ان حالات میں بچنا صرف انہی کا ممکن ہے جن کو اللہ اپنی خاص رحمت سے بچا لے یہی صورت الگ کی جس کی تلاوت وہ سید دن وغیر کر رہے تھے تہجب کی نماز میں تہجب کی نماز میں تو انہوں نے اپنے گھوڑے کو مسترد پایا جو واقعہ پہلے بھی آپ کو سنایا سجیب مسلم کی روایت میں ان کا بچہ یاہیا قریب لیٹا ہوا تھا وہ ڈرے کہ گھوڑا یاہیا کو نہ کچل دے قرآن پڑھنا بند کر دیا تو گھوڑا بھی جو ہے وہ سکون سے کھڑا ہو گیا پھر جب شروع کیا تو پھر اس نے اس کی کیفیت دیکھی گئی اور وہ پھر ایسے جیسے کوئی جانور جو ہے بے چین ہے یا مارے خوشی کے وہ گر رہا ہے وہ اس قسم کی حرکتیں کرنے لگا چوکیاں کرنے لگا تیسری دفعہ جب انہوں نے اس کا تجربہ کیا تو نماز کو ختم کر کے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی تو ایک بادل کا نظر آیا جس میں چراغ جلتے ہوئے یا جلتے ہوئے چراغوں کی مانند کوئی روشنی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا یہ سکینہ تھا یہ فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے آن موجود ہوئے یہ سورہ مبارکہ زبردست فضائل کی حامل ہے اور اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہوگی کہ اس نے کیسا واقعہ بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہماری ایمان لانے کے بعد اللہ کے راستوں میں عبادت کرنے کے لیے ایک ایسی رہنمائی کرتا ہے کہ کوئی شخص یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ ہم کمزور ہیں ہماری چلتی نہیں کفر کا راج ہے ہر طرف کفر ضلالت بدار صرف بریانی فوائشی کا دور دورہ ہے ہر طرف دھوکے بازی ہر طرف چودھری ہیں اور جٹ پر دکھا رہے اہل ایمان ہی پردیسی ہیں تھوڑے ہیں بادام و غریباً وسعود و کما بادہ تو اتنے تھوڑے لوگ کیسے حق ادا کر سکتے ہیں لہذا سمجھوتا بازی مل جل کر چلنا لڑکیوں کے رشتوں کے لیے لڑکوں کی نوکریوں کے لیے اور یہاں پر زندہ رہنے کے لیے بھائی کچھ دنیا کا بھی حساب رکھنا پڑتا ہے تم تو پتہ نہیں کس دنیا کی باتیں کرتے ہو یہ بات غلط ہے اللہ نے ہمیں ایک واقعہ سنایا ہے اس ساری تمدید کے بعد کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کر لی جائے یہ سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور پھر یہ مانا جائے کہ اللہ کی کتاب قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کی دیڑ اور کمی کسی قسم کا نکیب نہیں ہے بلکہ یہ وہ کتاب ہے جو ہر معاملے میں ہماری رہنمائی اپنے اندر لیے ہوئے ہے ولاکت سر رفنا قرآن مسل ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے دیر دیر کر ہر مثال بیان کر دی جس کو جس مشکل میں ڈیل جس پریشانی میں اللہ کا راستہ دیکھنا ہے وہ اس قرآن سے اللہ کا راستہ اس طرح سے دیکھے گا کہ اندھیرے قریب نہ پھنسیں گے اور وہ اجالوں کے اندر سفر کرتا ہوا اس پگڈنڈی پر ایسا دام دھر ہوگا کہ اس کی آخری منزل جنت کے علاوہ کچھ نہ ہوگی کل یہ کل ہے مستقیم ہے سیدھا راستہ ہے اس میں جو جنت کی طرف جاتا ہے اللہ کی خوشبولی کی طرف جاتا ہے اور یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی یہ شدید انتا شدید آباد جو اللہ کے ہاں ہے جس کا ادرا یہاں نہیں ہو سکتا اسی لیے کہتے ہیں کہ تل تاری جب دنیا میں کوئی دکھ پہنچے کوئی نقصان پہنچے کوئی تکلیف آئے تو جہنم کی تکلیفوں کا تصور کرتے ہیں تو ان کی تکلیف بیس ہو جاتی ہے اور اللہ سے راحت اور اللہ سے مفصرت اور رحمت طلب کرتے ہیں کہ جو بھی تکلیف ہمیں پہنچتی ہے وہ ہماری ہی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ورنہ اللہ کے لیے تکلیف میں نہیں ڈالتا وہ یونیورس المومین اور مومنوں کو یہ بچارت سنا دے قرآن کہ اللہ کے ہاں اتنا اچھا اجر ہے جو پہلے سے تیار ہے مہمان نوازی ہے پھر یہ بڑی بات ہے کہ وہاں ہمیشہ رہنا ہوگا اس محدود زندگی کے بدلے لا محدود اجر اور ان کو ڈرا دیا جائے جو رب الجلال و اکرام کے لیے بیٹا بناتے ہیں یہ بیٹا بنانا ایک مثال ہے اللہ رب العزت کے ساتھ گستاخی کی تکبر کی عیسا علیہ سلاد والسلام کوئی عیسائیوں نے حزیر علیہ سلاد و سلام کوئی عودیوں نے اللہ کا بیٹا کہا ورنہ شرک میں پچھلی امتوں نے کوئی قسر نہ چھوڑی اور جیسے صادق المسدور نے فرمایا تھا بخاری مسلم کی صحیح روایت ہے کہ تم بہلوں کا راستہ چلو گے یہاں تک کہ جس طرح بالش وال کے برابر ہو جاتی تم ان کے برابر ہو جاؤ گے اور اگر وہ کسی جانور کے بال میں گھسے تو تم بھی گھسو گے پوچھا گیا کون یہود النسارہ فرمایا اور کون یہود النسارہ نے بیٹا بنایا تھا عیسیٰ علیہ سلاط والسلام کو اور اللہ رب العزت کو تین کہا تھا مریم عیسی اور اللہ رب العزت علیہ سلاط السلام مسلمانوں نے جب شرک میں قدم رکھا اور کلیمہ پڑھنے کے بعد جب کف صرف میں داخل ہوئے تو انہوں نے پھر نسف کا واقعہ بنا دیا انہوں نے سیدھا اللہ رب العزت کا جوش بنایا نورم نے نور اللہ کہا اور کہا وہی جو مستی عرص تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا ہے مستعفی ہو کر معاذ اللہ یہ حد سے بڑھ گئے اور کہا کہ اللہ رب العزت سے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے نور محمدی اپنے سے صادر کیا پھر نور محمدی سے پوری کائنات بنی گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور وہ کہتے یہ درجہ الہیہ میں سے ہے درجہ کونیہ میں سے نہیں کونوں مکان آپ جانتے ہیں؟ زمین آسمان مخلوقات جانور پرندے تمام کے تمام اختیار پہاڑ دریا یہ سب کونوں مکان اور اس کے علاوہ الہ الحص ہے کہا یہ درجہ الحیہ میں سے ہے یہ بھی کچھ پیچھے نہ رہے تو جس نے بھی شروع کیا اس کو ڈرا دے مالہ اہل شرک کے پاس کوئی علم میں سے چیز نہیں کوئی ایسی بات نہیں کہ وہیں اس کی تعریف کر دے شرک وہ بودا فلسفہ ہے وہ گندی بات اور جھوس اور گھڑا ہوا بہتان ہے کہ ماں انل اللہ بیہاب سلطان اللہ رب العزت نے اس فکر کے لیے کوئی سلطان دلیل ناظر نہیں کی ماںم بحی من علم بلالی آبا ان کے باپ دادا کو بھی کوئی علم نہیں یہ سر پر آنکھیں بند کر کے جہنم کے راستے پر دوڑے چلے جاتے ہیں نشے میں دھت ہے کابور کنی متن درجن افواہ بہت ہی بڑی بات ہے جو انہوں نے اپنے منہوں سے اپنے رحمان کے بارے میں رب گل جلال کے بارے میں کی دنیا کے بارے میں منہ سے نکال دی سوچے سمجھے بغیر بغیر کسی علم کی بنیاد کو پکڑے ہوئے کہ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ کے نور کا کوئی ٹکڑا ہے یا اللہ کے نور میں سے کوئی نور ہے لَهُ مِن عِبَادِهِ انہوں نے کر دیا اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا جز اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کو اللہ کا جن بنا دیا ان نل انسان مدین انسان سرینا شکرا ہے ہر سے میں اللہ کا محتاج ہے اور اس محتاجی کا نظارہ دل رات کرتا ہے اور دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلائے سے چلتا ہے ایک آنے واحد کے لیے اس سے محتاج نہیں جس کو دلیل چاہیے صرف ایک چھوٹا سا کام کرے اپنے ناک اور منہ پر خوب اچھی طرح سے زوردار طریقے سے ہاتھ رکھ لے کہ سانس نہ آئے پھر اسے کچھ دیر نہ لگے گی تو مجھے پتا چل جائے گا کہ وہ کتنا عاجز ہے اور اس کا رب کتنا بڑا ہے کہ اس رب جلال بلی کرام کے بارے میں یہ گندی بات یہ کتنی بڑی ظالی اللہ کے لیے کہ اللہ نے بیٹا بنایا اللہ تعالی کے نور سے کوئی جدا ہوا اور وہ اللہ نہیں ہے تو اللہ کا غیر بھی نہیں ہے بہت بڑی بات کلی متن تخر تبرب کلی متن بہت بڑی بات ہے یہ کلمے کے طور پر من افواہن اللہ جن کے منہ سے نکل رہی ہے بس یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سرا سب تو ہے نفتت ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی انفسک آپ اپنے نفس کو ہلاک کر لیں آپ اپنے آپ کو اس صدمے کے ساتھ ختم کر لیں اللہ آساری ان لموق مینو لہاگل حدیثی آصافا ان کے ان آثار پر ان کے ان رویوں پر اور اس تعامل پر جو آپ کے ساتھ کر رہے اس انکار پر جو آپ کی دعوت کے مقابلے میں ان لوگوں نے اختیار کیا ہے آصافہ صدمے کے ساتھ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس حدیث کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ آپ صدمے میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر نبی رسو قوم کا شدید ہمدرد اور غم گسار ہوتا ہے وہ کبھی فتح بسانے والا قوم کو جہنم کی وعید سنا کر خوش ہونے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ جہنم کی وعید اسی لیے سناتا ہے کہ شاید اس سے ڈر کر وہ جنت کا راستہ اختیار کر لے اور وہ جنت کی خوشخبری انہیں بار بار اس لیے پہنچاتا ہے کہ شاید ہی اللہ رب الجت کے ہاں مقصرت طلب کرتے ہوئے اپنی جنت کو کھرا کرنے اور انہیں مقصرت پر ابھارتا ہے انہیں امید دلاتا ہے اسی لیے جب کبھی جمبلوین کو بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کو بھیجا تو کہا بس سیرا ولا تو نقصرا بشارت دینا لوگوں کو لوگوں کو بھگانا مست اسی طرح ہمیں یس سیرا ولا تو را آسانیاں بتانا مشکل نہ بتانا اللہ کا دین آسان ہے اللہ کا دین موزوں ہے اس کے لیے جو عمل کرنا چاہے جس کی نیت خراب ہو اور جس کی کوشش صارف نہ ہو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں اور جو دین کے اندر یہ سمجھے کہ اس طرح کے اقدامات ہیں جس پر چلنا ممکن نہیں ہے تو اللہ رب العزت کے دین کو ایک بغدان دے رہا ہے اللہ کا دین وہ ہے جو قابل عمل ہے لال پلسن اللہ اللہ, اللہ کسی کی وسعت سے زیادہ اس پر تکلیف نہیں ڈالتا جب وسعت ختم ہو جاتی ہے تو پھر دین کے احسامات کش جاتے بھوک اور پیاس نے اتنا پریشان کر دیا کہ جان نکلی جا رہی ہے اب حرام بھی کھا سکتا ہے اور جان بچا سکتا ہے بلکہ بچانا چاہیے جان کا بچانا ضروری ہے اور اگر ایسے حالات آ گئے کہ کفر پر مجبور کیا جا رہا ہے اور جان کا جانا یقینی ہے تو کفر کہہ کر اپنی جان بچانے کی بھی رخ کرتا ہے فرمایا کہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی غم گساری آپ کے دل کی دکھن ان کے لیے کہ یہ آپ پر ایمان کیوں نہیں لاتے یہ صدمہ آپ اس قدر نہ کریں کہ آپ اپنی جان کے درتے ہیں جائیں یہ آپ اپنا پیغام جو ہے اللہ کا دیا ہوا پہنچا رہے ہیں یہی بد نصیب ہے اِنَّا جَالنَا مَا ہم نے جو کچھ بھی زمین پر بنایا ہے وہ سب زمین کی زینت یہ نہ بلوا ہوں تاکہ انہیں آزمائے کون ہے ان میں سے احسن امالا جو اچھے امال کرتا ہے اس میں لطیف نقطہ ہے کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا غم نہ کھائیے کہ آپ اپنی جان کے ڈرتے ہو جائیں حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کی رونق اور دنیا کی نذات کے پیچھے پڑے ہوئے ورنہ آپ کا نبی اور رسول ہونا آیا ہے اس پر یہ پہچان چکے ہیں آپ یہ دکھ نہ کریں کہ یہ پہچان میں کوئی کثر باقی رکھتے ہیں اور آپ نے کام کرنے میں اللہ رب العزت کا منصب نبوت جو ہے اس کو ادا کرنے میں کوئی کثر چھوڑی ہے آپ کی طرف سے کوئی کثر نہیں آپ حق پر ہیں آپ تو کما ان تک پہنچا رہے ہیں یہی دنیا کی زیب و زینت پر روس گئے حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی پریشانی ہو جائے اور اہل حق ہمیشہ اسی بات پر دکھا کرتے ہیں کہ جب یہ لوگ کوئی دلیل بھی نہیں رکھتے ہمارے جواب میں اور گوگ بھی ہے حق کے مقابلے میں پھر یہ ایمان کیوں نہیں لاتے کیوں سرپٹ دوڑے جا رہے ہیں جہنم کی طرف اور وہ یہ شبہ لاحق کرتے ہیں انسان کو کہ تم سمجھا نہیں سکے تم دلیل نہیں دے سکے اگر تم ہمیں سمجھا دو اور ثابت کر دو قرآن و سنت سے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صرف ہے تو ہم چھوڑ دیں گے اس پر سٹ پٹا جاتے ہیں اہل تو کہ ہم نے کون سی کوشش جو ہے وہ نہیں کی اور کون سی کثر اٹھا رکھی ہے اور ہر دفعہ تو یہ لاجواب ہوئے کیا واقع تر ابھی بھی ہم نے کوئی کثر ہے ہم نے کہیں غلطی کا انتخاب کیا ہے یہ واقع تر انہیں سمجھ نہیں آ رہی حقیقت وہ اہل ایمان کو ستانے کے لیے اور اللہ کی طرف سے یہ ان کا امتحان ہے اہل ایمان کے صبر کا صبر کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے یہ سمجھ چکے ہوتے ہیں مگر انہیں یہ نظر آتا ہے کہ اس راستے پر چلتے ہوئے ہماری رنگین دنیا جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے کھن جائے گی یہ دنیا کو اللہ نے بڑا خوبصورت بنا دیا ہے اس زمین پر زینتیں اتنی ہیں کہ لوگ ان زینتوں کی وجہ سے کفر کرتے ہیں اور جہاں یہ بھی کہا من نے ایمان لانے کے بعد قفر کیا اگر مطمئن اکراہ کی ہو جاتا ہے اللہ من اک رہا وقل بطمئن دل ایمان اور اس کا دلان پر ایمان پر مطمئن ہے تو اس پر اللہ رب کی کوئی پکڑ نہیں اللہ سوائے اس کے کہ جس کا سینہ کفر کے لیے کھل گیا اس پر اللہ کا غضب ہے یہ کیوں ایسا ہوا ایمان لانے کے بعد کفر کیوں کیا لال کا بھی حیات دنیا خرا اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگانی کو آخرت پر ترجیح دی حقیقت یہ ہے کہ آج سب سے بڑا فتنہ یہی ہے صرف اور کف گراٹ اور اڑیان اور فوائدی جھوکہ اور فراج اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ دنیا کو نہیں چھوڑنا چاہتے دنیا کی زیب و زینت پر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں حقیقت بہت سے لوگوں کو آج کی دنیا میں کلمہ پڑھنے کے بعد یہ سمجھ ہے حق ہاں کیا ہے باطل کیا ہے اور کلمہ نہ پڑھنے والوں کے پاس بھی ہاں حق اس وضاحت کے ساتھ پہنچ چکا ہے کہ اگر وہ جاننا چاہیں دل سے سچے ہو تو کچھ بھی مشکل نہیں یورپ میں کس قدر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں کس طرح لوگ افریقہ میں مسلمان ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں روس تک میں اب اسلام پھیل چکا ہے چائنا تک میں اسلام طلوع ہو گیا اور اسلام کی کرنے جو ہیں وہ ہر طرف روشنی کر رہی ہیں آج کے اس پڑھے لکھے دور میں مواصلات کے ان ذرائع جو اس وقت اللہ نے انسان کو دے دیے ہیں کون شخص ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اسلام جاننا چاہتا ہوں مجھے پتہ نہیں چلتا آج تو آسان سے آسان बना بنا دیا حقیق کر دیا کہ دنیا بھی پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت اور آسان ہو گئی آج پانچ روپے کا کیا ہے کپ پینے کے ساتھ ایک بالکل غریب آدمی جو سارا دن مزدوری کرتا رہا ہے اور بڑی حلال کی کمائی اس نے حاصل کی ڈیڑھ سو دو سو روپیہ یہ ایسی کمائی ہے کہ اگر یہ شخص ایمان والا ہو معاہد ہو تو اس کی یہ کمائی پسینے کی کمائی یہ سونا نئی سونے سے بھی کہیں بڑھ کر کی ہے یہ ایک ایسی کمائی ہے کہ اس پر ان لوگوں کو ریچھ جانا چاہیے جنہیں دن اور رات مجبور ایسے راستوں پر چلنا پڑتا ہے جہاں بینک سے تعاون ہے وہ اللہ کی حد ٹوٹ گئی وہ اللہ کی حد پا مال ہو گئی وہاں حق پر نہ قائم رہ سکے یہ مزدور تو بالکل صاف ستھری کمائی لے کر رات کو فارغ ہوا ہے مگر بدنفیزی یہ ہے کہ دنیا پر ریچ جائے پانچ روپے کا چائے کا کپ پیتا ہے اور وہاں پر اس بے حیا بے شرم عورت کا ڈانس دیکھتا ہے اس کی فلم دیکھتا ہے کہ جس کا ڈانس دیکھنے کے لیے مباحث شہرہ لوگ چاہے دس دس ہزار کا ٹکٹ لیتے ہیں اور اس پر اس ہوٹل پر مزید دس, دس دس ہزار خرچ کرتے ہیں یہ عیاشی ہے جو آج گھر گھر پہنچا دی گئی ہے کیسے نبیت علی علیہ و طلاق کی باتیں درست تو ہوں کہ گھر گھر عورتیں ناچیں گی جی اور گانے ہوں گے وہ آج بھول چکا ہے بلکہ نمازیوں کی جیبوں کے اندر مسجدوں کے اندر گانے گونج پڑتے ہیں مسجدوں کا کیا کہنا بیت اللہ کے اندر گانا گونج اٹھتا ہے جس وقت نماز ہو رہی ہوتی ہے جواب ملتا ہے یہ گانا نہیں ہے یہ گانا نہیں ہے کیوں ناراض ہوتے ہو کیوں منہ بناتے ہو ناک منہ کیوں چراتے ہیں یہ موبائل ہے اس کا نام اب موسیقی حرام موسیقی نہیں اس کا نام ہے موبائل یہ موبائل جب طے کیا جائے سب کو جائز ہو جاتا ہے وَإِنَّا مَا عَلَيْهَا تَعِيدًا يُرُدًا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس دنیا کی ریب و زینت اور اس کی چمک دمک پر آپ کو نبی جاننے کے بعد آپ کا راستہ چھوڑ رہے ہیں اور اسی طرح احب حق کو پہچاننے کے بعد حق کو جان لینے کے بعد حق کا راستہ لوگ چھوڑتے رہیں گے اور یہ دور تو خاص صادق المسدور نے خبر دی کہ وہ دور ہے جس میں دو خیمے بن جائیں گے ایک نفاق کا خیمہ ایک ایمان کا خیمہ حالات یہاں تک بڑھ جائیں گے کہ جو ایمان کا خیمہ ہوگا اس میں ایسے ایماندار دیکھنے میں ملیں گے کہ لا نفاق افی ہی ان میں جن سے نفاق باقی نہ رہے گی اور جو نفاق والے ہوں گے ان کے خیمے میں ایسے بدنسیب لوگ ہوں گے کہ لا ایمان افی ہی جن سے ایمان ان سے مفقود ہو جائے گی اور کہیں یہ فرمایا استاد کی فصل اول ہے بخاری مسلم کی روایت ہے کہ فتنے لوگوں کے دلوں پر پڑیں گے اور جو دن ان فتنوں کو قبول کرے گا یہی فتنے ہیں یہ دنیا کی زیب و زینت یہ مزہ یہ دنیا کے اندر عزت افرائی کے طریقے سیاسی جس کی وجہ سے آدمی ایک معمولی آدمی بڑا چودھری بن سکتا ہے اور جو گراہک کا بڑا مزہ ہے مال کا دولت کا وہ مزہ نہیں ہم نے چودھریوں کو دیکھا صبح نکلے جس وقت تہجب پڑھ رہے تھے تحجب پڑھنے والے انہوں نے لباس جیسے تن کیا اپنا اکڑا ہوا مایا والا لباس پہنا اور خوب اپنے آپ کو خوشبویں لگا کر کار میں روانہ ہوئے اپنی سیاسی مہم پر اور رات کو بارہ بجے واپس آئے اور کہنے لگے سوائے چائے کے کچھ بھی کھانے پینے کو موقع نہیں ملا یہ بد نصیب ہے مزہ اتنا ہے سیاست میں سبراہٹ میں مزہ اتنا ہے یہ نہیں کہ یہ کھا نہیں سکتے تھے ان کے تو آگے پیچھے کھلانے والے تھے ان کو دنیا کی دوڑ نے اپنے آپ کو کھجانے کا مقد دی نہیں دیا یہ کھاتے کہاں پر چائے پھینکنے گئے اپنے اندر کیونکہ وہ تو ہر جگہ انہیں شکرتی رہی اور نبی علیہ اسلام نے فرمایا کتنے دلوں پر ساری ہوں گے جو دل قبول کرے گا اس پر سیاہ نشان پڑ جائے گا اور جو دل قبول نہیں کرے گا اس پر سفید نشان ہوگا یہاں تک کہ حتہ تصویر ناخ حتہ کے لوگ ہو جائیں گے حتیہ تصویر تصویر حتیہ حتی کے ہو جائیں گے پل بل دو قسم کے دل ناخ دو قسم کے دل ہو جائیں گے ایک دل, دل, دل کل برتن کی مانند جس کو چولہے نے جلا جلا کر کیا کر دیا ہوتا ہے ایک دل سفید سنگ مرمر کی طرح کی اور اللہ جب تک زمین و آسمان قائم ہے ان کو پھر کبھی فتنے میں مبتلا نہ کرے گا یہ خوش نصیب ہیں اور وہ سب کے منافق ہیں اور یہ دنیا کی زبینت و انجا سوئی جروزہ اس کو تو عمریب ہم چٹیل میدان بنانے والے کچھ بھی دنیا پر باقی نہ رہے گا اور جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی قد قامت کیمت ہوگی اس کے لیے تو دنیا اندھیری ہو گئی لاکھ جب زیندوں ہو گیا قانونی آیا داجبا کیا گمان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے مخاطب اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے حقیقت مخاطب اللہ سبار کو العالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ساتھیوں کو اور اسلم کفار کو ہے کہ تم گمان کرتے ہو کہ کا جو غکیم کی وادی میں ایک غار کے اندر چلے گئے تھے قانونی نہ آیاتی نہ آج ہماری بہت ہی عجیب نشانی تھی اس سے بڑی عجیب نشانی اللہ کا قرآن ہے جس کا تم کوئی بدل نہ لا سکے جس کا تم کوئی جواب نہ دے سکے وہ ایک ایسا حق ہے جو تمہارے سر پر چڑھ کے بول رہا ہے از اول یا تو للکا جب کچھ جوان جو ہیں سہ کی طرف آئے فکالو اور انہوں نے سہ کی طرف پناہ پکڑی, پنا پکڑی فکالو اور انہوں نے کہا ربانہ آتی نا بن لا رہما اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت جو ہے بکھیر دے ہمیں رہ से سے جھانپ لے رہی امرینا راجا دا اور ہم جس کام کے لیے آئے ہیں اس میں ہمارے لیے روس دو ہدائ کا بندوبست فرما ہم بھٹک نہ جائیں یہ وہ دعا ہے جو ہمیں کرنی چاہیے جب بھی کب پار میں اور کف میں اور ضلالت میں ہمیں گھیرا ہو اور ہمیں یہ معلوم ہوتا ہو کہ ہم راستہ بھٹک نہ جائیں ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے ہمارے لیے دروازے کھل جائیں گے آزاد ہم نے اس وار میں ان کے کان تھپک دیے ان پر نیند تاریخ کر دی نہ آزادا کئی ایک سال کے لیے نہ تین سو نو سال سوئم باس نہ پھر ہم نے انہیں اٹھایا نیل سے بیدھار کیا ہی نہ تاکہ ہم جان لیں یعنی جانچ لیں جب اللہ فرماتا ہے ہم جان لیں تو اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے اس سے مراد ہوتی ہے ہم جانچ لیں امتحان لے, لے, لے لیں یہ نہ علامہ رحی بین احال اما لبیسو کہ ان دونوں گروہوں میں سے کون یہ جانتا ہے کہ وہ کتنی دیر یہاں پر رہے اخاب جانتے ہیں یا وہ لوگ جن کو چھوڑ کر گئے تھے اور اب جن میں جا رہے ہیں وہ جانتے ہیں نہر نہ عالی کا نہ باہم ہم آپ کو سچائی پر مدلی ان کا قصہ سناتے ہیں یہ قصہ ہمارے لیے بہت بڑا عبرت کا قصہ ہے اس لیے کہ کبھی امت میں وہ حالات والے لوگ ہیں جن کے پاس قوت نہیں ہے کہ کفر و صرف کے ساتھ لڑ سکے کفر و شرف کا راستہ روک سکے اور وہ کمزور ہیں اور ایسے حالات میں کہ وہاں پر رہے تو کفر و شرط میں انہیں گسیٹ لیا جائے گا ان پر فر وہ جگہ چھوڑ دیں ہر جنگلوں میں جا کر اللہ کی عبادت کریں اللہ کے ساتھ چرف نہ کریں کہیں اللہ کے فضل و کرم سے ایسے لوگ ہیں جن پر لڑائی مسلط کی گئی اب اللہ نے انہیں لڑنے کے قابل بنا دیا جب مسلط کر دی گئی لڑائی جیسے عراق اور افغانستان میں بالخصوص ہے تو پھر ان کے لیے لڑنے ہی کا حکم ہے وہاں سے بھاگنے کا حکم نہیں اگر حوت ہے اس قدر کے مدافعت کر سکے تو بالکل مدافعت کریں اور آخری جنگ تک کریں اور اس بہادری سے کریں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں برکت عطا فرمائے آمین کہ کفر جیسے اس وقت بالکل دلیل و نامراد ہو گیا ان کی بہادری سے شس پر ہے اسی طرح سے کفر جو ہے وہ لرزہ جا ہو جائے آخر کار اس کا محل گر پڑے اور بلا صبح کپڑ پر ہیبت ڈالی ہے مجاہدین کی جو اپنی جان کو تل کر رکھتے ہوئے لڑ رہے ہیں اور کچھ لوگ ان حالات میں کچھ ان حالات میں کچھ دوسرے حالات میں ساری امت میں مختلف حالات ہو سکتے ہیں مختلف لوگوں کے کیونکہ اس وقت کفر چھایا ہوا لوگوں کے پاس جن کے پاس اقتدار ہے وہ کفر والے ہیں تو فرمایا جب ہم نے اٹھایا تو اب ہم آپ کو قصہ سناتے ہیں سچائی پر مبنی وہ کون تھے صحاب کا یہ غار والے کون تھے انم فیٹ وہ جوان تھے سب جوان لوگ تھے ان میں بوڑھا کوئی نہیں تھا اور اکثر ہاتھ کو لبید کہنے والے سب سے پہلے جوان ہی ہوا کرتے ہیں بوڑھوں پر اپنے ماحول کی چھاپ زیادہ سخت ہوتی ہے اپنے فرقوں کی چھاپ شدید ہوتی ہے وہ اپنے خاندانوں کی پوجا میں بہت زیادہ گہرے جا چکے ہوتے وہ اپنے ملک کے بدھ کی پرستش میں بہت زیادہ شدید ہوتے ہیں تو نوجوانوں کو نصیب ہوتا ہے سب سے پہلے حراول دستہ بننا یہ نوجوان تھے آ منو بگی انہوں نے یہ کام کیا کہ اللہ پر ایمان لیا ہے جو ان کا رب ہے وزد ناحوم اور پھر یہ ہوا کہ ایسا ایمان پکا سچا تھا کہ اللہ نے ان کی رہنمائی میں اضافہ کر دیا اللہ ایمان میں اضافہ کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کا ایمان سچا ہو اور وہ عمل کے میدان میں ایمان کی سچائی کو ثابت کر دیں تو پھر اللہ ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے وزید نہ خدا اس سے معلوم ہو ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے یا دادو ایمانم ما ایمانی ہم نے ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھا دیا تو ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے جب انسان عمل کرے جو عمل نہ کرے ڈر کر بیٹھ رہے کہ یہ زمانہ نہیں عمل کا اس کا ایمان آخر کا ڈر ہے کہ اس کے دل سے نکل نہ جائے غربت علی فلو ایمان کے بعد ایک انعام ملتا ہے یہ کون سا انعام ہے یہ انعامت و ربت نا اعلی فجو دلوں کو مضبوط کر دیتا ہے تباہی کا اور دشمن کا خوف دل سے جاتا رہتا ہے اللہ پر توکل ایسا شاندار مزہ دیتا ہے کہ پھر آدمی باطن کی آنکھوں میں آخ آنکھ ڈال کر دیکھتا ہے اور للچارتا ہے سے اس قوم جب وہ اٹھے دعوت حقاق کو لے کر بکال اور انہوں نے کہہ دیا بب سہل اعلان کر دیا ربنا رب سم آواز اپنی قوم کو سنا دیا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے جب رب وہ ہے تو علاج وہی ہے ل ن دوں امین بھونی تو پھر اس کے سوا کسی علاح کو نہ پکاریں گے ہمیشہ قوموں نے رب ایک مانا علاحی ایک بنائے سارا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے رب ہمیشہ ایک تو مانا ہے لا رب الا اس پر ایمان کو پار مکہ کا ایمان تھا کہ اللہ کے سو رب کوئی ہی خالق وہی مالک وہی فادر وہی رازق وہی زندگی اور موت پر اختیار صرف کچھ اکیلے کا سب سے بڑا وہی اس کے مقابلے میں کوئی بنا دینے والا نہیں اس کے بعد اللہ کئی ایک مناتے تھے الہ کہتے ہیں معبور کو جس کی عبادت کی جائے جس کی تعظیم کی جائے جس کی عطاج کی جائے جس کے حکم پر چلا جائے جس کے لیے قربانی دی جائے جس کے سامنے زمین ہو کر اپنے آپ کو بچھا دیا جائے عمل کے اعتبار سے الحا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو الہ نہ بنائیں گے کسی کی پکار نہ لگائیں گے سب سے پہلا صرف پکار کا شرف کیونکہ جنگل کے انسان کو بھی ضرورت ہے اور جنگل کے انسان کو بھی اپنے دشمن کا خوف ہے جب ضرورت اور خوف میں وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے تو وہ کسی بڑی چیز کی طرف پناہ پکڑتا ہے اگر موحد ہے تو آسمان و زمین میں غور کر کے گر گڑاتے ہوئے آسمان اور زمین کو بنانے اور چلانے والے کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اگر وہ کوٹا نظر ہے تو اللہ کو بہت دور جانتا ہے اور کری بھی کسی پتھر کو کسی قبر کو یا کسی اور چیز کو جس کے اندر وہ کوئی کرشمہ دیکھتا ہے قدرت کا اسی کے سامنے وہ جاتا ہے اور اسی کو پکارنا شروع کر دیتا ہے لگ نہ بھی ہوا منظوری اللہ ہم اللہ کے سوا الہ کے طور پر کسی کو نہ پکاریں گے لقل سر پتا اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر ہمارا قول انتہائی بے انصافی کا بہتان کراچی کا اور بہت ہی باطل قول ہوا یہ ہماری قوم ہے جس نے کئی ایک الہ بنا لیے کئی ایک کیوں بنائے کیونکہ کسی ایک الہ میں رابطہ اللہ کو ماننے والے سے اکثر ہو کسی ایک الہ میں وہ تمام کی تمام صفات جمع کر لیتے اگر تو پھر اللہ کو علاح مان لیتے پھر ایک تو اللہ تھا ہی رابطے اسے مانتے ہی تھے پھر علاقے اسے مان لیتے بلوہیت کے لیے جنہوں نے اللہ ربدالعزت کو معاذ اللہ صف اللہ اپنے سے بہت دور جانا اور قریب قریب کوئی بھارت کا علا بنا لیا کوئی جنگ کا علاح بنا لیا جیسے پاکستانی فوج جنگ میں یا علی کہتی ہے جنگ میں یا اللہ کہتی ہے اللہ اکبر کہتی ہے یا علی کا نعرہ سکھاتے ہیں جب یہ بچوں کو میٹرک میں ٹریننگ دیتے ہیں لازمی تو وہ یا علی کا نعرہ مارنے کا حکم دیتا ہے صوبے دار جب وہ یا علی کا نعرہ نہیں لگاتا تو وہ بھی بچہ پھر سزائیں دیتا ہے برے برے الفاظ اس کے لیے بولتا ہے اور بزرگوں کا گرتاخ سمجھتا ہے تو اگر یہ ایک ہی الا بنا لیتے ہر کام کے لیے تو پھر کوئی نہ سمجھ آ جاتی وہ بات کی کہ کوئی ایک علا سارے کام کر سکتا ہے تو وہ اللہ ہی سب سے زیادہ اس کا حق رکھتا ہے ان ظالموں نے سارے کام ایک اللہ کرے اس کو بڑی دور کی بات جانا وہ ماں اللہ حق کا قدر. اللہ کی قدر ہی نہیں جانیں گے طرح قدر جاننے کا حق تھا انہوں نے کہا نہیں چل ایک الہ ہونے چاہیے جو مختلف کاموں کے علاح ہو اور قانون بنانے کے لیے جو اسمبلی کو الہ بنانا چاہیے نا یہ قانون مقرر کرے کریں گے من الا قوما یہ ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوائے الہ بنا لی ہے لا سلطان کیوں نہیں ان کی کوئی خود دلیل لاتے ہم اس سے بڑا ظالم بھلا کون ہے نمن اللہ کا جبہ جس نے اللہ پر دھوت باندھ لیا اس طرح کرتے ہوئے آتا جب تم نے ان غیر اللہ کی پوجا کرنے والوں کو چھوڑ دیا ان سے اعتزال کر لیا کیونکہ ان میں رہ کر یہ ایمان پر قائم نہیں رہ سکتے کیونکہ انہوں نے کہا ان شک یہ یزار الحی کپ اگر تمہارے اوپر غالب آ گئے یز تمہیں رزم کر دیں گے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے اور یہ ملت ہی کیا تمہیں اتنا دبائیں گے کہ تم ان کی ملت میں دوبارہ زندگی گزارنا شروع کر دوگے ملت کفر میں بلن تم نے پھر تمہاری کبھی بھی اللہ کے ہاں نجات نہ ہوگی اس مجبوری میں آج بھی کوئی پھنس جائے تو ایک سال کروں گا میں یوں شکونا قیر المالمسلم قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال اس کی بکریاں ہو اور یت بہ ان کو لے کر وہ چلا جائے بکریوں کو لے کر کہاں پر پہاڑ کی وادی میں وہ مواقع قطر جہاں پر بارش برستی ہے یہاں پر زندگی کا رشتہ جو ہے وہ قائم رکھا جا سکتا ہے کھانے پینے کے اعتبار سے وہاں جایا جائے یا پھر وہیتن اپنے دین کو لے کر فتنوں سے چلا جائے اسی لیے کافا آتا ہے جو چل کل صرف چل رہا سب پوپوں کو چھوڑ دے اگر تجھے یہ گمراہی پر ایسا مجبور کر دے کہ میرے پاس طاقت نہیں या گمراہی کے بچے یا تو قتل کر دیں گے یا گمرہ کر کے چھوڑیں گے پھر نکل جائے جنگلوں میں اور بکریوں کا دودھ پی لے اور بس اسی سے گزارا کر جہاں پر بارش برس رہی ہو تو گھاس اگائے بکریوں کے لیے وہ چارہ کھاتی رہے جب تم نے ان سے کنارہ کشی کر لی ان سے جو کرنے والے ہیں کیونکہ وہ بت جو ہیں وہ تو قوت ہی نہیں رکھتے اصل قوت تو اس معاشرے کی جو مشرق معاشرہ ہے جب اس سے تم نے کنارہ کشی کر لی وہ مایا بزرا اللہ اور ان سے جن کی یہ جی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں مورتیاں وغیرہ کیا تو صاحب کی طرف چلو غار کی طرف چلو یان ان لگ مرب و اللہ تعالیٰ تم پر وہاں اپنی رحمتوں کی بارش کرے گا معلوم ہوتا ہے کہ غار پہلے سے تار رکھتی تھی انہوں نے معلوم ہوتا ہے غار کا پہلے سے ارادہ فرما لیا تھا اور وہاں تمہارے کام میں اللہ آسانی کر دے گا کی انتہا ہے یہیں تک پڑھتے وقت بہت ہو چکا کچھ کھانے پینے کا سامان نہیں لیا کچھ گھر سے پراٹھے نہیں پکوائے اور ساتھ لسی کے بہت بہت بڑے برتن نہیں لیے نہ کوئی سیونا پر کوکا کولا کی بوتلیں ہی اٹھائی ہی ہیں ان کے پاس تو کوئی سامان نہیں کہا جاتا مفترین لکھتے ہیں کہ یہ باغی طریقے سے بہانے سے ایک کھیل کا دن تھا میلے کا دن تھا قوم کا اور اس دن وہ ایک گیم نوا بنا کر اس سے کھیلتے تھے یہ بھی کھیلنے میں مصروف ہوئے کھیل کھیل کھیلتے قوم کی آنکھوں سے اوجل ہو گئے اور غائب ہو گئے اس حال میں کیا اٹھایا جا سکتا ہے جبکہ قوم سے چھپا کر نکلنا ہو معلوم ہوتا کہ ایمان جس کے اندر صحیح معاموں میں داخل ہو گیا پھر وہ شرک نہیں برداشت کر سکتا شرک دیکھتا تو اس کا خون کھولنا شروع ہو جاتا ہے اور جب اس کی حالت یہ ہو کہ اسے یہ جی نظر آ رہا کہ مجھے شرک کروایا جائے گا اگر میں یہاں رہا تو شرک کرنے پر ایک نہ ایک دن یہ مجھے مجبور کر کے توڑیں گے میں اتنا کمزور ہوں یا یہ ہوگا کہ یہ لوگ جو ہیں مجھے قتل کر دیں جیسے وہ لوگ چنگل میں آ گئے تابوتوں کے تابوتی حکمرانوں کے جب حکمرانوں کے چنگل میں آ گئے نیک کاموں کے لیے یہ نیک نیت لوگ تھے یہ اچھے لوگ تھے یہ جنت کے طالب تھے انہوں نے کہا تابوت اگر ایک اچھا کام کرواتے تو اس کے ساتھ مل کر کر لینے میں کیا حق ہے تابوت طاقتور تھا یہ کمزور تھے اب جب یہ اس کی چنگل میں آ گئے تو اب اتنے مجبور ہوئے اتنے مجبور ہوئے کہ ان کو ان لوگوں کو اسلامی رام کہنا پڑا جو اسلام کے اندر ایک دھبا ہے جو صرف کا جھنڈا اٹھائے ہوئے جو قرآن اور سنت کی زبان کو جانتے ہیں جو احادیث اتنی پڑھتے ہیں کہ موقع زبان پر ہیں اور پھر شرک اور فخر کے لیے وکالت کرتے ہیں وہ لوگ جو صحابہ کو گالی نکالتے اور قرآن کو بدلی ہوئی کتاب کہتے ان تک کو انہیں اپنے بھائی کہنا پڑا اسلامی رہنما کہنا پڑا تو معلوم ہوا کہبوت نے انہیں اپنی ملت میں لوٹانے والا کام کر لیا نا یگ ہر والے حکوم اگر وہ غلبہ پا دے تم پر آہستہ آہستہ قابو ان کا ہو گیا ان میں رہے تم پھر کیا کریں گے یزو کو تمہیں پتھر مار مار کے حالات کر لیں گے اور ملت ہے یا تمہیں اپنی ملت میں لوٹا لیں گے تمہیں اپنے جیسا کر لیں گے بلندی ہوگی یا آبادا پھر تم کبھی نجات نہ پا سکو گے اس لیے کبھی نہ ان میں رہنا تو اس حال میں ان لوگوں کے اندر رہنا اس نوکری کو کرتے رہنا اس کاروباری منڈی میں رہنا اس قریے میں رہنا ان دوستوں میں رہنا اس برادری میں رہنا حرام ہے جس سے نکل کر آدمی اس خطرے سے نکل سکے اصاب کاف کا یہ واقعہ صرف ہمیں آیات یاد نہیں کرواتا آیات کے مفہوم سے بھی برابر کرتا ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ شرک کو مومن کبھی برداشت نہیں کر سکتا مومن جب یہ دیکھتا ہے کہ میں شرک میں لوٹا لیا جاؤں گا یا مجھے ختم کر دیا جائے گا تو اسے فرار کا راستہ اختیار کرتا ہے اور یہ فرار نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب ہے اور اس کو فرار کا تانا دینا اور بڑے جوان بن کے اسی معاشرے میں بیٹھے رہنا اور سمجھوتے کر کے تحریکیں چلانا اور اپنی مصنوعی قوت بنا کر اس پر ناز کرنا کہ جناب ہمارے تو دس ایسی واقع ہے اور بڑے وکیل جو ہیں ہماری مٹھیاں بھرتے ہیں اور بڑے بڑے جناب ایم این اے اور ہیں وہ تو حضرت کو ویسے سلام کرتے اتنی طاقت ہے ان عالم کی ان مولو صاحب کی حافظ صاحب کی ان, ان بزرگوں میں جیسے توحید کڑک بیان کرتے مگر دیکھو یہ لوگ بھی ان کی عزت کرتے بھائی اگر کڑک توحید کو بیان کرتا ہے تو یہ تواویف اور تواویق کے اولیاء اس کی عزت کریں اور جب اسے سلام کریں یہ ممکن نہیں ہے یا تو بیان نہیں کرتا یا یہ سارے موحدین ہو چکے ہیں اور اگر یہ معاہدے ہو چکے تو پھر تو مسئلہ حل ہو گیا پھر تو ملک پر اسلام آ گیا پھر ہمیں اور کیا چاہیے پھر تو اس حکومت کی خدمت کرنا سب سے بڑا فریضہ ہے جو حکومت اسلام میں داخل ہو جائے اور کسی قدر بھی اسلام میں کم از کم بھی اس کی خدمت کرنا اور حق و انصاف کی بات میں اس کی تابے کرنا ہر مومن اور قصبے پر فرض ہے اللہ مجھے اور آپ کو کئے سمے میں سے ہاتھ پات کو ایمان بنانے اور اس پر جم جانے کی تو پھر فرمائے جیسے کہ اس نے برابت نہ آلہ انہوں نے دل کیا صاب صاحب کے لیے اللہ ہمارے دلوں کو بھی اس طرح قائم کر دے کہ حق کی دعوت دیتے رہے اور خود بھی مجسمہ دعوت بن جائیں اپنے عمل کے ساتھ آمین